ربشراہلی صدری وسرلی عمری وحل وقدانی یفقہ ربضنی علما ربضنی علما ربنی و فہماں عمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ صورت البقار آیت نمبر دو سو نو سے لے کے آیت نمبر دو سو گیارہ تک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر دو سو نو میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم پھسل جاؤ حالانکہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے یعنی کہ اے کافروں یہودیوں تمہارے پاس واضح دلائل موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور برحق ہے لیکن اس کے باوجود تم انکار کر دو تو جان لو کہ اللہ بھی بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں لاتے اور یہ ایمان لا بھی نہیں سکتے ان کو صرف اسی بات کا انتظار ہے کہ اللہ فرشتوں سمیت دنیا پہ آئے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے اسلام کے حق ہونے کی دلیلیں پیش کی اب اگر کوئی شخص حق واضح ہونے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لاتا دلائل کا موجزات کا مزید مطالبہ کرتا ہی رہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ غیبی حقیقتیں ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ فرماتر اللہ ملائکت او یا ربک اویات یا بازیات ربک یوم بازو آیا ربک اللہ فرماتے ہیں ان کو صرف اسی بات کا انتظار ہے اب یہ مزید موجزات دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ خود اترے فرشتے آئیں فلاں نشانی آئے فلاں نشانی آئے لیکن ان نشانیوں کے آنے کے بعد ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا پھر اس کے بعد آیت نمبر 211 میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ خود بنی اسرائیل سے پوچھے ہاں کہ میں نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی ان پر کتنے میں نے احسانات کیے کتنی نعمتیں تھیں ان پر لیکن انہوں نے کیا کیا نعمت کو بدل دیا اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی ومدل نعمت اللہ من بعد ما ہوں جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا تو پھر کیا ہوا پھر میں نے ان کو بہت سختی کے ساتھ پکڑ لیا میرا عذاب میری پکڑ بہت سخت ہے ترجمہ سنیے فرمایا فَإن پھر اگر زلل تم تم پھسل جاؤ مادی اس کے بعد کے ما جا اتکم البینات آ چکی واضح دلیلیں تمہارے پاس فالموں تو تم جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے حلیون نہیں وہ انتظار کرتے اللہ مگر عیات یاحم اللہ یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ فیض الال مین الغمامی بادلوں کے سائے میں ولملائکت اور فرشتے بھی وقل اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا وہ اللہ اور اللہ کی طرف ترجم تمام کام لٹائے جاتے ہیں سل آپ یہ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ کم آتیناہم کتنی دی ہم نے ان کو من بے حینتم واضح نشانیاں وما یہ بدل اور جو شخص بدل دیتا ہے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو ممبادی بعد اس کے کہ آگئی وہ اس کے پاس فعن اللہ پس بے شک اللہ شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے صدق اللہ العظیم